بس اللہ الرحمٰن الرحم الحمد اللہ وحمد محمد, و علی محمد و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ والی بات باقی محنی بالی باتا باقی تمام سامعین برادران رن سب کو مسلمِ واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار جو ہے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 اور المجید والے نے جو تجمعہ کیا سبحان اللہ یعنی میں اللہ تعالی کو ہر اے و برائی سے مبرہ کہتا ہوں یعنی پاک کہتا ہوں اللہ یعنی اللہ تعالی کے ذات ہر اے و برائی سے کوسوں دور ہے پاک اور منزہ ہے یہ معنی جو المنجل کے تو المنج کا یہ معنیٰ مفرادات راغیب التم یعنی تنظیم اللہ تعالی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 تو اللہ اور نعمتیں دیتے ہیں یہاں دونوں معنیٰ ہیں یعنی کیا تعریف کرنا و کرنا اور شکر کرنا الحمد للہ بندہ پڑتا ہے نہ دونوں یہاں پر معلوم جو ہے مرات کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر کرتا ہوں یہ معنی بھی ہے کہ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں یہ معنیٰ بھی ہے کیونکہ یہاں ایک یہ دونوں کا خدشہ دونوں صحیح ہے تو الحمد للہ ہاں جی